وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنی کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر اعمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں یہ رب ہمارے تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نی توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچے لے